تو سلامتی نواب تقولوا على ل سوحان براد کا ضلع سائن حق سے سچے ساتھی برخوردار محمد یاد شاید مولانا مولانا کاری محمد یاسیم صاحب مرفوں میں مقفور مولانا سراغ دیپ سا استاد مراد کاٹ اس طرح کا جلسہ نہیں ناشیز موجود اللہ ہستا بہت ہی وقت بھی انتہائی کی ہوں مختصر مجمے سرف کرنا اعداد لہذا انستاف روزن دین حق دی اگر مینو کلیا میں سات لینتی یعنی ایک گرامی مختصر بیانسر بیان کا انوان شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات ہے شرح کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات پاک بھی شرح نال ہو بندہ اگو جی بچنا ہے بلکہ دہان اچ بچنا ہے سبحان اللہ تعالی اللہ! اللہ تو بغیر کوئی پاک نہیں ہو سکتا اللہ پاک کرتا ہے بند نہیں اور چھڈیا ہی بندہ چھٹ سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو سوچا دو اللہ تعالی کا تعلق کسے بھی ہوتے جا بیٹھا گے رب دے پڑ جا گے مدینے جا بیٹھا گے رب دے پڑ جا گے پاکستان بیٹھاں گے گا رب دے انڈیا چ بیٹھاں گے رب دے کسے دربار سے بھٹاں گا رب خالی علاقے نسبت بندہ نہ پاک ہو سکتا ہے نہ چٹ سکتا ہے کسی کا بھی اتر ہوسبی رشتے سمجھے پاک ہو جا گا چھٹ جا گا سب جہالت لا ہے مغر مکان نہ زمان نہ تھان کوئی شہ نہ خاندان کوئی نسبت بندے ناک نہیں کر سکتی نہ بچا سکتی ہے اگر کردیے نسبت پاک اور بچان بچاندیے تو وہ نبی دین اور شریعت نسبت اس کو علاوہ جو کوئی نبی رکھتا ہے اور لانتی ہے کمراہ اپنی تباہی کرتا ہے اللہ تعالی نا کوئی رشتہ بغیر اس کی کتاب اس کی فرما برداری اور اس کی قسم سوا لکھ اللہ کا یہ بھی پیغام ہے اللہ دے قرآن کا پیغام ہے تمام اولیاد آئے تیر تمام صحابہ بیٹھ رہے پیغام اس کو سوا جو کچھ ہے وہ یہودیت ہے اسلام سے کوئی اللہ یہ <tuh> سمجھنا میں فلانے کا بیٹا ہوں تو پاک بھی ہوں اور چھٹیا چھٹکارے آرام لوڑی کوئی, کوئی نہیں کسی شرادی دین دی ایک کتا یہود سی وہ کہتے تھے نہ لو اپنا ہی پاؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے دوست ہیں محبوب ہیں لنت مسلح روا یا دوں گا ہمیں جہنم کی آگری لگے گی ہم نے جہنم جانا ہی نہیں ہے یہ وہ سمجھتے تھے اس کو اللہ نے فرمایا اے یہودیوں لا اللہ نے دین میں غلوم نہ کرو ہس نہ بڑھو قلوب کا مانا ہوتا ہے فلوب بین رام بہو فلوب کا مانا ہوتا ہے ہس سے بڑھنا اللہ فرماتا ہے یہ دست ٹپو جی جا آل اللہ, اللہ, اللہ سونے کوئی گل کرنی ہے اللہ ہے حق تو سیوا اللہ فرانگ خدا لا <الْحَق> منسوخ کر کے اگر کوئی گل کرنی ہے تو سوائے حق نہیں کرنے اپنی طرف ہو جوڑنی حق گل جہی اللہ آتے وہ ہق ہوتی ہے جی اجازت اردو ہوگی جہی اپنی کرو گے وہ جھوٹ وہ اللہ نے بہتان قبیرہ ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اس کا حق نال کوئی تعلق نہیں مسلمان بندہ جد بھی بولی گا حق بولے گا تاکہ میں اللہ بہتان تراشی بات نہیں بولیا جا جب خوشامد خوشامدی بندے جہاں نا ہدو ٹپ کرتے جڑا اگو خود ہوں بڑا خوش ہوتا ہے سیاح بندہ جہاں ہند اسی ویل ٹوک دینا میری ہدو نہ ٹپا اے میری میربانی مولا علی سردار کسی نے تاریف کی حدوں ٹپاو لگا نے فرمایا چپ کر جو تیری سوچ سمجھ جیسے وہ ایک خوشامتی پہلو ہے کہ میں علی جو حقیقت رکھنا وہ تیرے کام سمجھ رہی ہے لیا زیادہ میرے بارے سیدنا امام زین اللہ سلام اللہ آپ سرکار کسی عراقی میں تاریخ شروع کی تھی. ح لگا گلوب جیو کہ گلوب کرنے لگا خوشامد کردادیاں شہیدان کا بڑا نقصان آخ بال گئی اسلام جناب تاریف کر چپ کر کیا سان اے اللہ بندے دیک بند جی ہی اچ اے اگر کوئی حوالہ تو تاریخ دبش کا نام موجود امام جیل نے فرمائی کیا جھوٹ نہ بول سانو ای نبی سونے داغے دار جہ لوگ ادا بھی شامل ہے میرے دوست اج کل کو اثرات جیڑے وہ بہت پہل گیا اثرات اثرات کہ نقصان کیا عبداللہ بن سبا کون سی سی اسم نے پڑیا مانا. نو اندر پڑیا کے ختم کرنا سا. اے تاریخ کا پکا مسئلہ ہے اس دا انکار سوائے کوئی جاہر متاسب آنی کرے گا سی دولا مشکل پوچھا ایسا وقت رکھنے سارے سبزی نالاد مولا علی نگ پیا خدا آپ نے ادا بند لانچ ابوکر خلاف اگر صحیح نال نہ ثابت سابت غیر کتاباں اپنی سی سردی بان پڑ رہا ابو بکر جیار گا میں نام مراد کے فکیس اثرات خوف پہ خوشانتا خوشانتی سبحان اللہ وہ جو ہےاری خرشام مند ہو دشمنی یاری محبت جیڑی خالص خوشانتی یار نہیں دشمن میرے بچے نے پڑے ماب شب صاحب نے دوبارہ جناب نو اس مناسبت سنا دینا کتنی حقیقت بڑی گلے گل to be alive سوڑے کو بھی حسین سینت نب آ گیا تاریخ کر سد ارد تو خالی مرفت پہ چاند تو آنے جسے اللہ خوشامد نہیں اللہ نے فضل پینتی سال ہو بول بولدیا آپ کسی تھان سے خوشامد عجیب گل یہ ہو گل سارا چوک اللہ جانوگے بہلا کتنے بڑے جھوٹے اللہ پر جھوٹ بولتے کتنے دلیر جھوٹ بولی جاندے اے دا مطلب ہے. امام زین اللہ ندیم دے زمانے میں سے ملی جن ہے سن تریفا جی آ سن لیکن حسین الحمد للہ اور میں اسپا دوں گا ہمارا کیا اتنا تعارف کم ہے کہ ہم پورے میں نیپ قرائشیوں کے نیکوں میں سے ہم بھی ہیں سال ہی نا ہم اپنی قوم میں قرائش کے صالحین اور نیک جو بندے ہیں ان میں ہم بھی ہیں کیا یہ ہماری تاریخ فر گئی اللہ ہمیں یہی کافی ہمیں یہی کافی ہے سال من تو قومنا ہمیں یہی کافی ہے کہ ہم اپنی قوم کے سالدین لوگوں میں داخل ہیں اور ہم میں سے ایک ہیں کیا یہ کہیں کہ ہمیں کافی نہیں ہمیں اتنا ہی کافی ہے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سبحان سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ میں بھی امام زین اللہ بدین اور اہم بیت اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کے مطابق ہمیشہ ایک دال پر رہتا ہوں اور یہ جھوٹ اور خوشامد سادات کے متعلق چلتی ہے اس کے سراسر خلاف اور سادات کی تباہی کو اس کو سامان سمجھتا ہوں تو آپ جتنے بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں جس کی دشمن ہے یا بے وقف ہے یا منافع ہیں یا سمجھتے ہیں جس کی ہمارا دشمن ہے وہ کام ہم یہ دشمن نہیں یہ اللہ اور اہل بیت صحابہ اور اسلام کے متعلق سوائے حق کے کشمی جاری منظور نہیں مجھے سالوں سے سال ہی ریا اور پاپوں کی یاری منظور ہے چار بول رہا ہوں میری کچھ وہ سمجھ آ رہی حق اللہ پر حق کہنے لگا ہے اللہ پر حق کیا ہوگا جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے جو سیعت میں ہے وہ حق کرا اللہ کرائیں کیوں کی بات ہے جو پیش ہو رہی ہے <سؤال> ہی کہا یا اللہ تیری بات آگے پیش کر دی تو ہٹ ہے سنو میرے دوستوں لوگ سمجھتے ہیں اور کئی سید علم ہے وہ بھی سمجھتے ہیں یا انگریزی نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کیا پاک آ سید پاک چل ساری شریعت رسول چڈ جائے آخر ساری شریعت تو بار بیٹھا ہو جنگت میری پک نشب کرنا خود دا بھی ختم ہو جائے نظریہ یا تنا... تفاخور نسلی ماہر نسب مقدم سمجھنا پہلو دس ہے کہ جمدیا کا لذرین ہو سارے ندیاں کی دشمنی کرو سید لمبیا ساری دن سید لمبی آ صرف نبیاں کا پتر ہونا کافی ہے اللہ روپیہ آئے انہوں نے یہ سب دتا ہنردار کوئی اللہ کا بیٹا اور محبوب نہیں اگر ہے تو صرف اللہ کے دین کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا فائدہ دہ رشتہ کمی کا اولاد بھی ہو فائدہ دیا ساری آدم اصول ہے نبی ہے ہیں ابو جہل بھی بخش آٹم کا پتر کوئی نہ کوئی آج اور بھی دا دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے استاد کا روس بھی بولنے دے استاد اوپر بھی ہونے سر مشہور گل آبرو سال سنا سن استاد اب جا رہا سکھ نہیں <سجل> پڑھایا پتا نہیں بے وفائی بے وفائی لگتا ہے مسلم ندن آمام حسین آ رہا ہے پہنچ گئے معلوم ہویا کسے حق والے نو اگر دنیا چڑھ جائے تو نشانی نہیں اگر ہوگی تو حسین ہاوا دن مغرب نٹریا کر نده کاٹئے تمالیہ علاقے میں زالตรี میں ننده کاٹئے ہیں صاحب صاحب تھے یہ موچی اتلی شان میرا گجر بھی جدو صاحب لگے تو شان سارے نبی دشا نہ میری دس دے نہ نو سکو پہا بڑا دیکھا پہ میری بجلی بولو ساتھی سال خدا کے بند ہو لا سور آدر نبی ملی کا چڑا لینا چاہتے سی ہندو میں نہیں جانو کیونکہ سب بارے آدم کی اولاد نے ان شاء اللہ دن جن سر پانچ اپریل والا میںقبال اقبال فرما میرے تو پوچھو سچی پوچھ رہے اج میں پڑھے لکھے تو میرا دل چکیا جا رہا دن بل ان پڑھا چلو گئے خلوص دست ان کی درد پستا بقال قلم لری پهواله ہے کلنگال فرماؤں گا مڑ مفنے سے ویر یا کوئی پاک دن کا نسل بنا پھر ساری آئی آواز بھی ہونی سیچری بھی ہونی اور اتنے لوگ گل بھی گی پاک بھی آر آدھ نے بھی جی سارے سفارشی پکے ہو اس پاس دیکھی میں نے اپنے مثال دلیل مگرو کی آخر ایک بڑے پاس ہوں پالس آخر گی نالی کا پانی پلی مرضی ہو گی نالی کا پانی تو ادھر خوشامتی سچائی نہیں کوئی اچھا میرے حضرت سال سوچنا پر مایا پاک ہوگا جس غسل اس لیے غسل ہے اللہ。<Says> سو نماز پڑھ سکے مسجد جا بڑا امام پڑے روزے رسول جا سک قرآن ہاتھ لا سک یہ اج تو بعد سید بہ غسل کرے تو باوے بک اس تنگ جا سرزی توسا نماز ضرور پڑنی ہے پڑھے لانے سمجھنے اللہ بندہ نہیں رکھ ہمیش کر مایا نا نپی بڑ جی میں بال منا رکھنا ساک ہار مٹ پانی پہنچ علی گئے جی میری سبحان اللہ مسجد یہ ایک مٹی کسی ممبئی نے نیت کی وہ اللہ کا فروغ سید غسل پھر رہے تو جھڑا رسول کا اللہ رسول کا غسل مٹی کے حالو <تصال> مویان سالویا <تصال> سید ایک حکم, ایک مٹی برابر بھی نہیں رہا سارے رسول رسول سارے حکم چاگ <NFT21> بلکہ اُنہر بن کے دا دشمن رسول دشمنا میں ایک گل کرنا چاہیے یزید دا سپور ہند سید داخلہ لینا جزیر سکون ساخلا لا سب واپس یزید دا سکون ہوں سید داخلہ رہنا یہ کا سسور سید داخلہ کے لیے سلحان اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلحان اللہ میںلہن سنا جو مرضی گے گانو کوئی عذاب نہیں ہونا یاد رکھنا میری گل یہ نظریہ کفر کا ہے اسلام کا نظریہ کی میں خلاف چلا گا جہانم جاگا پھر گناہ ہو بھی جان سمجھے جو کا کچھ نہیں ہونا مرتا جڑا سمجھے گا جلد لگ جائے گا آئیے سمجھ دو نہ منخا لا نفل جن وفل نہ حدیث لا ہے اس کا حاکم کی حدیث ہے جو کہے میں جانتی ہوں وہ جاننی کون کیا ہے یہ بات آپ کے ساتھ جو ہے سن ہوں ہوں میں نظریہ دسنا سن لوگ یہ سمجھتے ہیں سید جو کرے کوئی نہیں قرآن دستا اور حدیث سے دسدی اور امام حسن, اور حسن, اور حسن اور دی اور حسین دی اور شیئن کی بھی کتابیں دسدی اللہ حدیث دگنے آزاد حقدار کچھ سنیا کی سمجھی میں پوری دنیا نو چیلنج کرنا جہاں میں دعوی غلط پہلو لو پورا سباہ نے ہے سرجمہ ویخ لوائے جی میں درسنا کرے میں نہ ہو میرا نک ویوں مطلب پلان ہو ترجمہ ہے مطلب پہلے گھر والے ہزور بحث کرے انہ فرق اے نبی دیا گھر والی تھوڑے چیڑی بھی کوئی بدی کرے گی نا برائی کرے گی اگر گلفات کرے تو ہونا عام بندہ کی ترجمہ سمجھ رہا ہے لہل آگاہ دگنا میرے اگچی نہیں وہ بھی میرا بندہ بندے مخروب میری فلاں وجہ رو پڑنا اور میرے نال نہ ہوتا ہے سب کام اللہ کیسان اصن دگنا بھی اگر قرآن اللہ ریتے اگر میں آشک گلا میرا تو آواز اللہ ریتے لونے کنجر بڑا بال ہو نل وہ میں اپنے سمے لوگ فرمایا اگر تص عمل کرو گے اللہ رسول رو گے گڑبڑیاں اگر کرے گور کرنا سزا اللہ دھوئی مطلب ہے رسول پال کی خاص نسبت رکھنے والے بن اگر وہ رسول کوئی کوئی کرنا دے برابر کرے اڑنا ہے بالکل برابر تابے داری کر سید رتبا بد جا سہارا سہارا کیوںکہ اللہ کا قرآن یہ صدیق کے فاروق دا رتبہ کیوں بتا جواب دیں گے ہم دو میں اس نے خدمت شروع کی تھی جیسے مولا علی رسول اللہ انگلی کے برابر سے لڑک بول ہے سبحان اللہ کیا بات ہوا شہشا سبحان اللہ <laughs> نے زیادہ کیتے ہیں، نے ہیں. مولا جیگلی قربانی کنہیں مرت موغ مجبور ہونے ہاں سی کے اکبر کا شان بیان سب جاتا سارے پہلیا کی محل لیکن سمجھتا جڑا آخ نبی آسرا بلکہ میں حل کر دا جا بندہ آخ ابو طالب کو فائد رسول پہنچے یا حضور آخی پاکرے کی سر کسی ہو فضیلت دین میرا نبی ہر ایک آسرہ نبی نو سمجھنا کہ نعوذ اللہ کا ہر ایک اللہ کو لہنا ہو رہے تو محتاج ہوگا رسول پتا نہیں کہڑے ہے ایمان لڑ دشمنا نے صحافت دشمنا نے اہل بہل یقین رکھنا کیوں پہلو میں دس گیا جہاں خوشانا دشمن خوشامدار جینے دسیا ہاتھوں نہ بھاؤ اج کل خوشامتی بدا چڑھا کے جگا چڑا گے اپنا کیا تین پتہ نہیں حضرت مولا مشکل پشا فرماند سی سند نال میں زبان ہونا فرمایا اگر کوئی بندرگا کوشش کرے گا فضیلت کرے گا جلد تو جلدا میں خوشامد کر کے راضی کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے ہمیشہ خوش ہوتے بڑے مرادی بے وہ بول کے مراد ہے وہ سچے نے سچا سچ نہیں ہوتا جی میں ضرور سچ مرچ پر لگنی ہو سکے بندہ سچا ہو سچ مرچا لگے امام زین قرآن سنایا امام زین اللہ سلمان مذہب کی شی مذہب کی کتاب اس کافی جی ماری دے دا. دا دا کتاب دے ولم يعرف علیه السلام یا السلام سے ناری عذاب کشن یا پھر آزاد عذاب آیا آزاد زمانہ بھی آزادی آزاد امام امام علی رضا بارہ مہامان چون شیا مطلب بارہ مامان بدور گانو سارا ہز امانت نو جہاں بندہ نہ ہو خاتون اولاد ہو سید ستا سیادیم ہو سد حسن حسین مامت رو امام پارت ہوگو ہو گیا جی فرمایا جیتا فرمایا علی بن حسین علی بن حسین علی بن حسین سن جی کتاب میری چون جی دان چ امام جہار جی ہیں نو امام نہ بنے آپ امام بنے امام بنے آتے وہ برابر اذا عذاب ناگنا ہونا آپ جماع بنے سد نو اذا دگنا ہونا ہے آپ جماع بنے امام نہ امام امام اور میں سچی گل امام امامت نو نہ آزاد ہونا سمجھا گے کا پہلی بار پہلو کسی کوئی دہاڑے لڑائی ہو سب کو نہیں سنیا کو جسے مل غور کرتے قرآن خود فرمان اور ادرو تین شرم کر بے نہ منسد قرآن فرمان سڑا جوڑے پار در سبکہ اسلام سن مسلمانوں سے جہی حضرت صاحب نے لائے میں جوڑے پا دس کا لطیف سے نازک موجود اللہ لطافت ادا کرنا فضل ہے نا سیف کر آگے جی سمجھ سگا منا منا اللہ دل کا مدینہ دے قبول فرمائیں آمین اللہ اکبر سلطان باودشیر خلا